بس الرحمن و حمل الحمد صلی اللہ, اللہ علیہ محمد علیہ وحمد متبادل موجود تمام خران اور میدان شہر میں موجود خران رامی باغ تمام سامعین کی شمس بافی اللہ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب بافق الحد میں سے باب و طلاق دراز نمبر چھ آپ حضراتی مبارک انتہا پہنچا لوں اس میں بھی طلاق کے اخبارات بیان فرما لیں تو اس میں سے کن کن خواتین کے لیے اطاع ہے اور کن کے لیے ادا نہیں ہے تلا دینے کی صورت میں وہ بیان کرے سمت عمل ادا تبار ادا جو کہ ہاں جی پہلے سہار نے طلاق دے دیا تو دوسرے سے اگر شادی کرنا چاہیں تو کتنا عرصہ اس کو پر پورا کرنا ہے اس عرصے میں کسی سے شادی نہیں کرنا ہے اسے اس اردا کہا جاتا ہے ہاں جی تو وہ ہمارے عمل ادا تبار ادا اللہ ادا کوئی اردا نہیں من لم یت البیہ اس اس بی بیوی پہ جس کے ساتھ جس کا اپنے کے ساتھ کوئی ہاں جی جن سے رابطہ نہیں ہوا جس کے ساتھ دخل کا عمل نہیں ہوا یعنی رخصتی نہیں ہوا صرف نکاح پڑا ہوا ہے ہاں جی اور پھر طلاق ہو گیا کس کو ان کے آباس میں تعلقات خلوت نہیں ہوا تو اس صورت میں جو ہے اس صورت پر کوئی اردا نہیں طلاق پر نکاح پڑا تھا پھر کوئی نکوجر ہو طلاق ہو گیا تو اس پر کوئی ادا نہیں تو فلاں ادا کوئی ادا نہیں علاماً اس عورت پر الامیت بیا جس کے ساتھ دخل کا واقع عمل واقع نہیں ہوا کوئی رابطہ نہیں امی بیوی والی والے تعلقات میں سے کوئی چیز نہیں ہوا پھر جمیع تعلقاتی فرماتی تمام طلاق کی قسموں میں خواہ طلاق ہے ہو طلاق مبارات ہو طلاق بائن ہو طلاق رچی ہو سب میں المبارکاتی تمام جو ہے جدائی کی صورتوں میں الا الب المتوافع انحضو جا وہ خاتون جس کے شوہر فوت ہو چکا یعنی نکاح پڑا ہوا تھا پھر ابھی روسطی نہیں ہوا ان کا بعد میں کوئی تعلق والے شوہر فوت ہو جائیں تو یہ ارد وفات جو ہیں تمام ارد وفات اس خاتون کو بھی پورا کرنا پڑتے ہیں جس کے ساتھ اس کے میگ کا کوئی تعلقات نہیں ہوا صرف نکاح پڑا نکاح پڑھنے کے بعد تو فوت ہو جائیں تو اس خاتون کو بھی دس چار چار مہینے دس دن ادا پرا کرنا پڑتا ہے ادئی وفات اد وفات کے لیے روستی ہونا ان کے آپس تعلقات ہونا شرط نہیں فائن ادا تلوفاتی کیونکہ اد وفات تجب و واجب ہے الز اس بیوی پر المدخول بھی ہے خواہش کے ساتھ دغل کا مل ہو چکا رابطہ ہوا ہے میں بیوی والی تعلقات ہو چکا وغیرمتہ بھی ہیں یا جس کے ساتھ تعلقات نہ ہوا ہمیں میول تعلقات نہ ہوا یا ہوا دونوں کو یہ ادا وفات پورا کرنا یہ انسانیت کے احترام ہیں ہاں جیسے ایک بندہ فوت ہو گیا جس سے ہمارے ایک رشتہ ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دوام نہیں بخشا فوت ہو گیا تو اس رض میں جو اس خاتون کو چار مہینہ دس دن ادا پورا کرنے کا حکم ہے دونوں کے لیے مخواجی خواہش کے ساتھ رابطہ ہوا یا نہیں ہوا اور ستیہ ہوا نہیں ہوا دونوں کے لیے ادا پورا کرنے کتنے دن بھی اربات اشرین چار مہینہ اشور شہر کی جمع ہیں تو شار مہینہ کو بولتے ہیں چار مہینہ و عشرتا یمن دس دن تو ادہ وفا جو ہے سب کے لیے چار مہینہ دس دن پورا کرنا وہ انقانتی زوجہ تو امتن لیکن اگر ایک بندے کی لون لونڈی ہے تو بھابھی شہرین ہے تو دو مہینہ شہرین شاعری ان کی تصدیح تو دو مہینہ و حمسدہ جامع اور پانچ دن یعنی آزاد والوں کا آدھا وہ چار مہینے دس دن تو یہ دو مہینہ پانچ دن ابھی شاعری نے و خم دو مہینہ چار پانچ دن ادا پورا کرنے ہے وہ انکان حامل تتا نہیں اور اگر ایک خاتون ہے جس کو جس کا میام خود ہو چکا ہے یعنی اور وہ خاتون حاملہ ہو تو اس کو کتنا ادا پورا کرنے و ان ہے تو وہ انکان حاملہ اگر خاتون حاملہ نہ ہیں حبی وط حمل حق اردا ساری ادا عملی بتا رہے حملہ عورت کا اہدا بتا رہے ہیں, ہیں. مطلق اگر خاتون جس کو طلاق ہوئے وہ اگر حاملہ ہو تو اس کا ادا کتنا ہے حبی و حملہ اس کے جو ہے بچے کی ولادت تک ہے رض حمل بچے کی پیدائش تک ہے جو ہی بچہ پیدا ہو گیا اس کا ادا پورا ہو گیا آج طلاق دیا گیا تھا بچہ ہو گیا آج کے بعد اردا ختم ہو گیا خوات چار پانچ مہینے اس کا انتظار کرنا پڑے اس کا ادا بس بچے کی پیدائش تک ہے یعنی بچے کی پیدائش تک یہ خاتون کی شور مرد سے شادی نہیں کر سکتے <تصفح> تو ان قانا شدہ خاتون حامل نہ ہے تو اس کا ادا جو ہے ابھی ہوا جاملہ ہے اس بچے کی پیدائش تک ہے ولاؤ خان یومن آگرہ چاہیے ایک دن ہے کیوں نہ ہو اب اکاللہ یا ایک دن سے بھی کم ہو ابھی تلاش ہو گیا ایک دو گھنٹے کے بعد بچہ ہو گیا تو اس کا ادا ختم ہو گیا یہاں سے اما یہی خاتون جو حاملہ ہے تو اس کا شوہر بھی فوت ہو جائے اما ان کا ندم و طبافہ ان جو ہے اور اگر یہ خاتون جو حاملہ ہے اس کا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے اگر وہ فوت ہو چکا اس کے شوہر انا اس کا شعر فوت ہو چکا ہو تو توفا ان حضو جو خاتون کا شوہر فوت ہو چکا ہو تو یہ خاتون کتنا اہدا پورا کریں فرماتے ہیں بھابھی آپ ادل آ جلے تو اس نے دو ادا پورا کرنا ہے ایک ارد وفات جو کہ چار مہینہ دس دن ہیں اور ایک ارد وضح حمل یہ جو ہے ایک دن بھی ہو سکتا ہے دن سے کم بھی ہو سکتا ہے سات آٹھ مہینے بھی ہو سکتا ہے ہاں جی تو یہاں فرماتے ہیں اگر ایک خاتون حاملہ اس کے شعاد فوت ہو جائے تو اس ریس نے دو اردا جو ہے ارد وفات اور ارد وضح عمل ان دونوں میں سے جو زیادہ لمبا ہے جو زیادہ دور تر ہے اب اطن دور تر زیادہ جو ہے وقت لیتا ہے اس کو پورا کریں زیادہ جو ہے دور ترین فاصلے کو ہاں جی جس جو بھی ہیں ادت زیادہ ہو جس کا ادت زیادہ مدت زیادہ ہو اس کو پورا کریں گے یہ فرمات امین کا نہ متوفہ انہذ جو اگر یہ خاتون جس کو طلاق ہو اس کے شعار ہو تو جگہ ہوئی آپات آب اباد جو ہے سن زیادہ دور تر کے معنی میں نے زیادہ ٹائم لینے والا عجلین دو مدد میں سے جس کا زیادہ ٹائم لیتا اور زیادہ وقت لیتا وہ پورا کرے مثلا جو خاتون اس کے شعار کے فوتون جو ہے فوت ہونے کے ایک دو دن بعد یا ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد بچہ تو پیدا ہو گیا تو پھر اس لحاظ سے تو کا ادا ختم ہونا تھا لیکن ابھی وفات وفات چار مہینے دس دن ہے تو یہاں آپ عاد العجلین چار مہینے دس دن نے پورا کرنا ہے لیکن ایک خاتون عید وفا چار مہینے دس دن تھا چار مہینے دس دن تو پورا ہو گیا لیکن ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی بچے کی پیدائش چھٹے مہینے میں ہو رہا ہے ساتواں مہینے میں ہو رہا ہے تو اس خاتون کو ساتواں جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس واطہ والا آٹھ نو مہینے بھی اس کو آٹھ مہینے بھی نو مہینے بھی پورا کرنا پڑے اس کو جو ہے بچے کی ولادت تھا اس کا اردا ہے تو پھر اس میں ارد و ہوا تو ختم ہو گیا لیکن ارد ولادت جو ہے ہاں جی وضمل کے جو عید ہے وہ پورا نہیں ہوا کیونکہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت یہ خاتون کی شور سے شادی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے سر میں جو یہ خاتون جو ہے دور ترین اردوں کو پورا کریں جو زیادہ لمبا اثر لیتا ہے ٹائم لیتا ہے اس کو پورا کریں گے وہ اد زیادہ ہے تو وہ پورا کریں گے علادہ چار مہینے سے پہلے ہو جائیں تو عید وفات پورا کریں گے تو چار مہینے دس دن تا وہ کسی شادی نہیں کر سکتا لیکن چار مہینے دس دن تو پہلے پورا ہو گئے لیکن ارد ولادت ابھی ولادت نہیں ہو بچے ولادت وہ چھٹے مہینے سات میں ساتویں مہینے میں ہو رہا تو اس کو چھٹو ساتویں مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا یہ مراد ہے اب عدالاجلین سے یہ مراد ہے آئی فرماتے ہوا عدت تو غیر المتوافان حضر جو ہے لیکن وہ خاتون جس کا جو ہے شہر تو فوت نہیں ہوا ہے اس نے ادت پورا کرنا ہے اور اس خاتون کا جو ہے ابھی ولادت کا سلسلہ ہے ماہانہ جو ہے عادت ہے وہ آ رہی ہے تو اس کا ادا کتنا ہے فرماتے عدت تو غیر المتوافع وہ خاتون جس کا شوہر فوت نہیں ہوا ہے شوہر نے اس کو تلاد دی ہے اور خاتون کے ولادت کا سلسلہ باقی ہے ہاں جی اور ماہانہ جو ہے تغریف کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے تو ایسے صورت میں جو ہے اس کا ادا کتنا ہے تو عدت تو غیر المتوافان وہ خاتون جس کا شوہر تو پھوتنی ہوا ہے اور نے تلا دے اس کے اندام بھی سلاستی آقرآ تین قرو ہے تین قر تین قرب اس نے پورا کرنے لین آزاد عورت آزاد عورت تین قرب پیدا پورا کریں تین قرب سے ملاقہ خود بیان کریں آگرہ جم ہے قرق کی قرن کی قرب کی, قروح کی،, قروح کی معنی جو ہے ماہانہ جو تکلیف ہوتی خواتین کو وہ ہو کہ پاک ہونے تک ہاں عادت ہو کے عادت ہو کے معنی پاک ہو جائیں تو اس کو ایک کو کہا جاتا ہے اس میں عادت کا آنا اور پاک ہونا ایک بھیز کا آنا اور پاک ہونا ماہواری کا آ کے پاک ہونا ان دونوں کے مجمع کو کار عن بولتے ہیں عربی زبان میں تو تین دفعہ جو ہے پاک ہو جائیں آدت ہو جائیں عادات ہو کے پاک ہو جائیں تو پھر اس کی تر ختم ہو جاتی ہے اب یہ خاتون جو ہے خواہوں سے پہلے شواز سے جاتے کرنا چاہے تو وہ تو ویسے بھی کر سکتے تھے آخر زور سے اب شادی کر سکتے ہیں تو فرمائے جو اس کا تو وہ ادا غیر المتوفان حضر جا وہ خاتون جس کے جو شہر فوت نہیں وہ اس کا ادا اغرائیں تین قر ہیں لل آزاد عورت کے لیے لیکن یہ تین قر کب ہے اس انقانت اگر ہو یہ خاتون جس کو دی ہے من زواتن ہے سے۔ اس کی جو ہے ماہواری کا سلسلہ ابھی جاری ہے ہاں جی تو اس کے لیے تین قر ہے تین دفعہ ماوار آ کے پاک ہونا و القار جو فل اقرا آیا تھا اس کے مفرت ہیں قر کس کہتے ہیں کہتے ہیں عبارت القر کا معنی یہ ہے ان عبارت ان ہے و ترین مان ہاں جی ایک دفعہ جو ہے مان تغلی ہو کے پاک ہونا مان تغلی ہو کے پاک ہونا مان دونوں ایک ساتھ یعنی دونوں چیز ہونا یعنی جوں ہی معنیٰ شروع ہو گیا اس کا طور پورا نہیں ہوتے اس کو قرآہ نہیں بولتے معنیٰ تقریب ہو کے جتنا بھی دن چار پانچ دن جتنے بھی ہوتے اس کے بعد پاک ہو گیا غسل ہو گیا اب یہ ہو گیا ایک تہر یہ فرمات ہو یہ ایک حوض اور ایک تو ایک ساتھ ان دونوں کے واقع ہونے کو اب یہ دونوں پورا ہو گیا تو ایک تہر اور ایک قرآہ پورا ہو گیا یہ ملاتن واحد علم نمنّہ ان دونوں میں سے ایک ہاں جی یعنی ایک سنا یہ ہے صرف معنی تقریب کا شروع ہونا یہ اس کو قرار نہیں بولتا ہے شروع ہو کے پاک ہو گیا آ جی اور اس نے غسل صرف مکمل کر لیا اب بولتے ہیں ایک کا پورا ہو گیا اب ابدار یہ بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے لاء ان دونوں میں سے ایک کو قرار نہیں بولتا ہے بلکہ دونوں مکمل ہو گیا معنیٰ تقریب ہو کے پاک ہو گیا تو آپ بولیں گے ایک کا پورا ہو گیا یہ بولیں گے ایک خاتون کے اب یہاں ایک سوال ہے خاتون جو ہے اس کے ادا کب سے شروع ہو جاتی ہے مطلب ایک شہر خاتون اس کے شوہر سفر میں ہے خاتون گاؤں میں ہے شوہر نے اس کو تلا دیا تھا خاتون کو پتہ نہیں چلا یا شوہر فوت ہو گیا تھا خاتون کو پتہ نہیں چلا جب پتہ چل گیا تو تین مہینے مثلاً وہ ماہانہ تین مہینہ پورا ہو گیا اور اگر فوت ہو چکا تو وہ جو ہے چار مہینے دس دن پورا ہو چکا تھا جس وقت خبر پتہ چل گئی شوہر فوت ہو گیا تو اس شر میں جو ہے سہ سے فرماتے ہیں جب سے طلاق ہوئے جب سے فوت ہوئے وہاں سے اس کا ادا شروع ہو جائے گا نہ کہ اس دن سے جس دن سے اس کو پتہ چلا ہے. نہیں وہ نہیں جہاں سے طلاق سے دن طلاق دیا وہاں سے ادا شروع ہوگا اور جس دن شعر فوت ہو گیا وہاں سے ادا شروع ہوگا یہ فرما رہے ہیں وہ ابتداء اب ابتداء مین وقت طلاق طلاق اگر طلاق دیا تو طلاق کے وقت سے شروع ہوگا جس دن سے طلاق دے وہاں شروع ہوگا اور ادائی وفات و وقت الوفات سے ہوا جس دن وفات کے شوہر وہیں سے اس کا وفات شروع ہو جائے گا لا من وقت وصول الخبر نہ اس وقت سے شروع گا جس دن خبر پہنچی الیث خاتون کو جس دن خبر پہنچی ہے وہ معیار نہیں ہے جس دن فت ہوا جس دن طلاق دے وہ معیار ہے وہیں سے ادا شروع ہوگا اس لیے تالم اگر خاتون کو پتہ نہ چلے بط طلاق طلاق کا ہاں جی اولوفات یا شوہر کی وفات کا کیوں لے گئے وت اس کے اشعار سے غائب ہونے کی وجہ سے وہ سفر میں ہونے کی وجہ سے شوہر خاتون سے غائب ہے یعنی سفر میں دور ہے اس لیے پتہ نہیں چلا اور وہ مزت مدت الادت اور ادے کی مدت گزر گئی ہاں جی اس کے وفات ہو کے جس دن اس کا پتہ چل گیا چار مہینے دس دن ہو چکا تھا جس دن اس کو طلاق کا پتہ چل گیا تین توہر ہو چکی تھیں۔ تو ایسے صورت میں فرماتے ہیں فن الم تعلم اگر پتہ نہ چلے خاتون کو بطلا قابل وفات یا وفات کا شوہر کی لغیبت شوہر کے اس خاتون سے غائب ہونے کی وجہ سے سفر وغیرہ میں ہونے کی وجہ سے وہ مدت مدت الادا اور ادے کی مدت جو ہے پوری ہو چکی ہے گزر چکے تو کیا ہوا یہ جی دن پتہ چل گیا تو دیکھیں ادا کی پورا پورا ہو چکا ہیں تو حق ان قدا تو بے شک ادا پورا ہو گیا ہاں جب ادا پورا ہو گیا جس جی دن اس کو خبر پہنچی تو دیکھا تلا دے کے تین مہینے ہو چکا ہے تین تیر ہو چکا ہے تو سمجھ اس خاتون کا اردا پورا ہو گیا چو عرب ہو گیا تھا جس جی دن پتہ چل گیا تو دیکھا او چار مہینے دس دن ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے تو اس کا ادہ ختم ہو گیا اب اس کو دوبارہ ادا پورا کرنے کا حکم نہیں ہے اب یہ بات ہے اب آگے جو ہے ایک ہداعت کا ایک اصطلاح ہے یہاں ہم نے دیکھا جو ہے دوسرے مسالے کے لوگ مثلاََ چالیس دن تک یا پورا جو ہے چار چار مہینے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں خود کو زیب و زینت نہیں کرتے ہیں خود کو گھر میں محصور رکھتے ہیں یہ حکم جو ہے چار مہینے دن تک دوسرے مسالے کے لوگ خواتین کوتے نظر نظرات تو اس عمل کو ہدایت بولتے ہیں ہاں جی لیکن شاستر فرماتے ہیں ہمارے فیکٹری میں چالیس دن تک وفات کے یا 4 مہینے دن, دن تک پورے ادا ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے شاستر فرماتے ہیں ایام تعزیت میں خاتون کے لیے ہدایت کا حکم ہے یعنی اییام تعزیت شاست نے خود فرمایا باب سلاد میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے ایام تعزیت تین دن سنت ہے تین دن جو ہے تازیت کے حکم میں سوگ منانے کا تو اس تین دن کے اندر خاتون کے لیے ہدایت کا حکم ہے اس میں وہ خوشبو نہ لگائیں زیب زینت والے لباس نہ پہنیں ہاں جی مہندی والا نہ لیں بالوں کو رڑ نہ کریں خوشبو استعمال نہ کریں گھر سے باہر نہ جائیں تب تک وہ بڑی مجبوری نہ ہو تو اس وقت یہ حکم ہے تو تین دن تک ہاں جی بہت زیادہ ہو تو دن تک ہمارے عام ہم لوگوں تک سات دن تک رہتے ہیں اس سے زیادہ ہماری فقرے کی روشنی میں خواتین کے لیے یہ ہدایت والا حکم نہیں ہے تو شہر احمد والا ہدایت کوئی حداد نہیں ہے ہدایت سے مراد ہے کہ آگے شہست خود بیان کر کریں کہ اسے ہر قسم کی و زینت نہیں کرنے خاتون ہے تو خاتون پر کوئی حداد نہیں ہے یعنی وہ کس پر جی شوہر و خاتون صحت میں والا ہدایت کوئی حداد نہیں ہے اللہ فی ایام تاض یا سوائے ایام تعزیت میں یعنی سوگ منانے کے دنوں میں ہاں جی تو وہ تین دن سنت ہے تو وہی تین دن یہ ہدایت کا حکم ہے وہ لاہدا اور اسی طرح کوئی ہدایت کا حکم نہیں اپنے آپ کو زیب زینت وغیرہ نہ کرنے کا حکم نہیں ہے اور گھر سے باہر نہیں جانے حکم نہیں المتعلقات ہیں ان عورتوں پہ جن کو طلاق دیکھیں جن کو طلاق دی گئی ہیں ان پر بھی کسی قسم کا ہدایت نہیں ہے اب وہ طلاق جو ہے اس کی وفات پہلے اسے طلاق دے دیا تو اب جو ہے اس کے بعد طلاق دینے کے بعد دو خاتون پر کوئی ہدایت کا حکم نہیں ہے خواہ وہ طلاء رضی تن کا ہو او بائن تن بائن دونوں تلام خاتون کو جو ہے ہدایت کے حکم نہیں ہے تو یہ حکم جو ہے آج کے دس یہاں پر اتفاق کرتے ہیں آگے انشاءاللہ کل کے دس پر پڑھیں گے